مسا تو <تصفح> <تصفح> <تصفح> وسوس فان يسيد الامر يا الله ولا اله وعلى اله وصحبه الذين وعدهم بالفسل بسم الله من الشيطان الغلي بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الناس اتقوا مند بلا اسپد لا حال لاؤ مسپد بل کری ملمی <تصفيق> إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسْطَلُونَ عَلَى النَّبِيَّا ايُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا يُسْطَلُوا عَلَيْهِ وَسَلَّمُوا تَسْلِيمًا اشهد ان لا اله الا الله والسلام عليك يا سيدي يا سيدي الله الصلاه والسلام عليك يا سيدي سبحان اللہ تلانگ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 سلسلہ ملا دے وسلم برس برس برس <سلام> تمام اور سوال ہے ہر سوال ہے بندے پاکوں کا ستار ساری سہاریاں سڈے کیے مکالیا اپنی رحمت بھی پردا پوس چادر نہ چھپا لیں نہ اس جہان لے نہ اگلے جہان دوستان گی کیونکہ اس مبارک کے استعمال کی رسول اکرم سب لملہ حوالے والے کی مبارک مسلم نام اور بہت عدم رد الا چیز جناب کے سامنے جس موضوع کے عنوان سے معلومات پیش کرے گا وہ ہے ر کی رس اکرم اس اللہ علیہ ہندو سندر سے مناسب میرے خیال میں تیسری جگہ پہ موجود یہ چوتھی کے جان ہو گیا ہو رہا اس موضوع آخر کیا اس بزرگاں کے شیر مبارک تو شہر مبارک عام مشہور مساجدوں کو لکھا ہوں اوس آزم درمیان او جو محمد درمیان اللہ, اللہ. جیسا ماننا ہوں کہ اوس آزم بلیا جب رسول اکرم بات ہے سارے نبلیاں رسولوں میں رسول اکرم ایک ممتاز اور نراری اور وکری شاندار یہ سب نو فائز دن آئے آپ جو نشا بہت رکھتے مناسبت رکھتے ہیں اس گل مطلب یہ کہ بلیا آپ کی شان ہو نبوت کا فیل امبیا باباسکا رسول اکرم سندر لال سنگھ سیدیا سندر لال سنگم اور اولیاء فیل باباستا پہنچیا تحت اجمان یہ تفصیل کرنی وضاحت کرنی گویا ہے بیان اس مبارک شیر دشا ہونا بہت عالم درمیان اولیاء اولیا جو محمد درمیان اللہ سبحان اللہ گجرا شاہ مقیم سے بزرگ حضور مقیم الاولیاء شاہ مقیم راہ اللہ آپ نو پاخ میران جسمانی نسبت بھی رکھتے ہیں روحانی رسبت بھی رکھتے سلسلہ بھی ہے نسب بھی اللہ جیلانی انہوں نے بزرگوں کا ذکر خیر کر سکتا ہے وہی اپنے ہاتھ مبارک مار گا ہے ناسیحت اگو اسی طرح سلسلہ کا سلسلہ مار گا برا لگے فریاد پہنچ جائے ابھی گرامی اللہ ہو شان ہو ملاسمت بیان کرنے کو پہلو کہ فضیلت دو قسم کی ہوسم کے ہوتے ایک ہندو آدائی ایک ہوں تسلی اتا کا مطلب ہے اتائی ماہ کسمی کا مطلب ہے وہ ادائی جی کسب حاصل ہوتی کیونکہ جو کسبال حاصل ہوگی وہ بھی ادائی ہوگی جی کیا بات ہے سبحان تو فرق نا تو دو فضیٹاں کمال اللہ تعالی طرفوں آگا ہوتے ہیں ایک ہوتے بغیر کر بغیر کسم کو, کو اللہ تعالی طرف مہج اور فضل ازلی <سلام> رکھ لیتے جم جی آئی بولے بچ دے عمل نو دخل نہیں ہوتا انہوں نے باہبی موہبی آٹائی جمیلی سلفی بھی آخر عیسیٰ ساتیم اللہ کبارک ایک شان عمد بخشی انہوں نے بغیر باپ کو فائدہ فرمایا یہ مہر عطا ہے کہ انہوں نے امن کا کباب اور اگر حضرت سیدنا موسیٰ کلی اللہ علیہ السلام شرف کمال بخش ہے تو اُتھے حکم ہے ہوں چالی رو چلا رونے آ کے پھر آپ لے اور شرف کلام دونوں شرف ہوا اس عمل تو بعد اللہ تعالیٰ نے دولت وہ آخنا ہے کہ کلیم اللہ علیہ سرحدوں کو تسلیم کلام روزے اول تو ہی آپ کا حصہ سی. لیکن آآ آآ اتا اس عمل کو باہر سبھانند سیدے اصلم اللہ سلم آپ کے اندر دونوں مثالات کٹیاں کرتے تھے سبھان اللہ دے دے اللہ خیال نے آپ نے اس سلاحتوں اور تسلیم کے اندر کئی فضیلتہ شانہ رکھی ہیں کہ جڑیاں روز عمل تو آپ رکھیں گئی ہیں آپ تو کوئی عمل کوئی قسم کوئی محنت نہیں ایسا صادر ہوا جس کا ان نتیجہ کرایا کرا جائے نہ باہر اللہ تبارک و نے آپ کو فضل کا لین آپ نے عطا فرمایا کی سارے نمیاں تو پہلا تفلیق پیدائش اور سارے نبیوں کو بعد تشریف ابولی خاتم النبی جی ہو گئے کون کو اب والا نبی جی اور پھر حل کے باہر فر فرمایا میں سارے نبیاں کو پیدا اس تخلیق میں پہلے اور آ رہ اس بات ساری کہناات آپ کی ذات شریف میں رحمت ہونا روز اول روز اوبل کا احسان رات ہے بس اس میں آپ سر تو وہ تسلیم کے عمل نو محنت و دخل کوئی امت رو و رحیم ہونا یہ بھی اسی طرح کی فضیلت ہے کہ جی بغیر کیتے ہیں بابروبحان روف کا مانا ہوتا ہے مشکل ٹالن والا دکھ دور کرنا اور رحیم کا معنی ہوتا ہے سکھ لا سبحان اللہ محکے حضرات نے آفت اور رحمت میں یہ فرق ظاہر کیا احا, سبحان اللہ علامہ عبدالحکیم الحکیم شاہ کوٹی سبحان اللہ امام شیخ سبحان اللہ وغیرہ وغیرہ نے اس گل نے اتفاق فرمایا کہ رافت اور رحمت یہ ہے کہ رافت دکھ کا نام جی رحمت سبحان اللہ سکھ لیا نام تک رو چ پہلے اللہ سکھ لیا پہلے ہوتا ہے دکھ دے سکھ آئے وہ سخی بھول جائے تخلیا پہ لو سبحان اللہ ال اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ اللہ رحیم یہ آپ دونوں شانہ نے اللہ مبارکباد نے یہ آپ بغیر کسی محنت کو بغیر کسی کمائی کو بغیر کسی سبب تو محر اپنے فضرو کرنگ شرانتا دیکھ لو کوئی پنچ کا جمد ہے کوئی شیر کا تو جمد ہے جسمانی لحاظ تو قدرت نے ایک جیسا نہیں بنایا تو روحانی لحاظ تفاوت ہے اور ایک جیسے نہیں ہوتے یہ فضیل اور دو قسم دیا ہو گئی ایک ہوئی جہیا کیتیاب دوسری ہوئی جہاں باہر وہ بھی جڑیاں کیتیاں جتیا محنت کرسم ملتی نے ذاتی کسبال بھی ملتی ہے سگیاں بریلیاں گلابا دیسی دومی شامل ہو مسلم دور ہے جی جہ و تعالی کسب اور محنت ن مہربانی ہے اور عطا کرتا ہے خوبیاں کمالات فضیلتا اور فضیلتاں فضیلت آپڑے کسب اور محنت کا نتیجہ بھی ہوتی ہیں تعلق دار کی خدمت دا بھی نتیجہ ہو گیا اللہ تبارک ماد نے یہ بھی نظام قائم فرمایا ہے اپنی حکمتوں کے تحت انسان جہاں تے احسان کرتا ہے جہاں نالی کرتا ہے نکیا اور انہوں کا سرا اللہ تعالیٰ وہ احسان کرے بھی ادا فرما جس طرح کے نیکی کرتا کرتا اور یہ مطلب حدیث ہے جای شریف چاہتا ہے جہاں چنگا طریقہ اسلام کی یاد کرے جانب لبے گا اس طریقے ایجاد کرنے والے سواد لبے گا کمی کسی نے مجھ جائے گی سونا جی امت استاد میں جیسے شگے دہار شگا دیا نیٹیاں اجر استاد نو پہنچتا مریدا دیا نیٹیاں اجر پیروں جاتا ہے ساری دنیا سجر جی اندر غوث پاک میرا نو جاریاں امتاں کے نبیا دے نیتیاں دا سلا اور اجر پاک محمد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے کائرات میں نا تمام نبیا تمام نبیا دیا امتانے آپ آ تسلیم کیوں کیونکہ فیلیاب ہوئی جی. ہے سب دیا خدمت جی. نیکیاں محنت وہ سب کٹیا دیا پاک مستفا کریم مبارک آمال نامے شامل ہو رہی ہے خیر اللہ کا اللہ کے پاک محبوب صلی اللہ وسلم کا وہ ترقی اور عروج بول رہا اللہ سمجھ ہی آئی پچھلیاں متعلق سلسلہ ختم ہوا تو آپ کی امر جاری ہوگی اور یہ احسان یہ نیکی جیڑی اس کی اسلے میں اگر آپ جان ہے معلوم ہوا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نظام قائم ہے فائل ہیبارکالا نے آپ نے کئی فضائل کئی شانا یہ جی رکھا نے کہ جڑیاں آپ ملدیاں پہن آپ سرکار دیا مبارک اور احبال شریف دا نتیجہ اور کائنات مومنین مسلمان خصوصن امت مصطفیٰ دیا خدمت مختلف رنگ آئے کن لگنی خدمت بیا نہیں ہو سکتی کس کس لگت خدمت بھی کر سکتی آپ سلاحت مت تسلیم دے مبارک حصے اندر ساری امت دیا دے اجر کٹھے پہ ہوں نے خدمت پہ ہوں نے دی اندر اللہ و ادارے کی طرف دو طرح کے سلے ازر مل رہے ہیں یہ دو حکومت نے ایک مقامی مستقفا ترقی ہو رہی ہے دوسرا امت نخش کا اللہ جو اصل دوسرا کیا کرنے سارے کیا کھاتے چاہیے سرکار بارلک مبارک حصے آپ نے مبارکہ نظرانے کا طور پیش ہو گیا بارکاہ پیش ہو آپ سرحد وقت تسلیم دا مقام بلند ہوا کیوں کہ امت کی کی حقیقت میں رسول کا عمل سمجھو واللہ. کیوں گراہ پڑی انہوں اچھا فہل ہونا دا ہے نگاہ انہوں جی سبحان اللہ. تو جب حقیقت چیز کا تمہیں عمل ان کا ہے تو ہوں آپ علیہ سر کو تسلیم دنیا آپ کو چڑھے گئے جی سبحان اللہ لیکن آپ کا عمل نہیں رکا ہوگا اللہ <تصفح> اگر آپ شرا و تسلیم کو بعد خدمت کا سلسلہ بند ہوگا یعنی کیا مطلب کہ آپ محبت اور تعلق رکھنے والے خدمت گزار بھی نہ ہوتے کوئی انتی نہ ہوتی پھر کہیں نوی بات میں جان لا اللہ کے پاک محدود دے عمل کا سلسلہ ختم ہو گیا پچھو اور کچھ نہیں جانا جب ہر رسول ہر امتی کا علم اور امل رسول کے علم اور عمل کی تجلی ہوتا کوئی حقیقت وجود نہیں آشرم نلوتری نے تحریر اللہ سے ہے انہیں آخر علم اور عمل امت دقیقت کچھ رسول داشی میرا نام باغ بہان شردیا حقیقت کا یہ مطلب نہیں سمجھنا کہ رسول ہی امت کر رہے ہر نہیں یہ مجاز دی، سمجھو یہ <سلام> فیض عطا ہے وسیلا رسول عطا ہوں جی وسیلے ہتا ہوئے انہوں نے کھاتے ضرور جا جب جا رہے آ, آ. جب آپ علیہ تو و تسلیم دنیا کو جدو تشریف فرمائی پردہ فرمایا آپ نے عمل کا سلسلہ ہر تب ہوا ہوں اگلے ہوئے یعنی کیا مطلب کہ ایسی کوئی آپ علیہ تو و تسلیم کی ہوتی آپ کی ذاتی ایسی نہیں کرار دے سکتے جی آجیے جی آپ کے نام عمل امن شریف جا رہی ہے اور اس کی وجہ سے ترقی ہو رہی ہے نا اللہ تعالیٰ کا نظام قانون ہے کوئی انسان سلسلہ منت ہوا جلو دنیا کو عمل دا تو ہر عمل اس کھاتے نہیں لکھیا جانا ہاں اگر او دے وہ محبت ہو گلام ہوا دار ہوتی انہوں نے خاتے پھر جنہ جنہ جس کی جماعت جنہ جنہ آخر محبت کا حلق ہے اس ہلکے مطابق وہ جا رہا فیض فیض کا اجر ادھر جا رہا جو فیض آیا ادھر فیض کا سلا اور اجر oh, آپس oh. پلٹ کے اُدھر ادھر یہ سلسلہ جاری نبی پاک نے فرمایا انسان کا امن ہو کرتے ہے مگر اولاد چڑ جائے نے hey. وہ پانی hey. جی. hey. جی. حدیث hey, مبارک میں اشارہ ہی کرنا مقصود ہے یہ دسنا اتوں کو اندازہ لگا اگر پانی لا جاوے اجر ملتا رہے سلسلہ منقطع ہو گیا لیکن پیچھوں جہاں سلسلہ جاری کر گیا اور آپ سالے منگتی درجے پر بندی سلسلہ پچھو جاری عمل منقطع ہے لیکن وہ امل اپنا عمل کٹ گیا لیکن اپنے خاتے اندازہ لگا اللہ علیہ وسلم سنگم اپنا عمل شریف مشال شریف تو بعد وہ ہو گیا لیکن آپ نے اپنے کتنے Rishanah yeah. Rishanah صرف اس شفاعت کا نتیجہ ہو گئی اور شفا گبراہ وسیلا گبراہ آخر مقام محمود آخر وہ مقام محمود کیڑی شہ نتیجہ ہے آپ کی تحجد کا نتیجہ ہے امت کی دعا دروت اتنے کسب آ گیا کئی شانا وہ نہیں دے ہے لیکن کئی شانا وہ نے کہ جڑیاں امل پہ آمل سجڑوں کا امر بھی اپنا ہی مدر ہو جائے انہوں نے مجید حمید نے بسم اللہ جب تلک تل ایسا ای محبوب صحت پڑا کرو نہ تلک صرف تاستے ضائع نہیںورستے فرد نہیں, کسے ہور نہیں فی ہوئی. دنما صرف پاک محمد فرض سی اللہ تعالی فرمایا سا سا محبوبات حاجل پڑھنا تیرا کام محمود مقام محمود عطا فرمانا کم کام آسان تعالیٰ بولیا امید آستے اور باستے لیکن محمود یقین اس واسطے اللہ تبارک و تعلی دی طرف آسا یقین واسطے استعمال ہوتا ہے رسول کی یقین یقینا استعمال ہوتا ہے کیونکہ اللہ دولا شریک مولا جدو کسی نو آخر ہے ایک کل تین دوا مانگا وہ بیس رہا ہوں یہ کامیاب ہو رہا ایک میرے پاس رقبی کا شہابی رد کرنا یار تین آپ نام دن خدمت کرائیے پانی بلو دا ہے. ملو دا منگوایا صحابی نے ملوکی کرایا سرکار فرما نے سال یا روپیوں اور روپیہ ارد کردہ بڑے سیانے سر صاحب آرما من ہوں کیوں نہ ہو شا مگا جی سب کچھ آ جا ار کرنا سونے کا تھا لگنا میرے جنت اپنے کام رکھ سرکار سل سلام فرما رہے قسرتی <سؤال> سجو سجدے کر کے میری مدد کرنا پڑے لیکن واقعہ ہو گیا لگنے سر وہ بھی سکار بھی دعوی پر قدرا بھی لگنے کامیابی لگنی سی جو جو گیا مشین اللہ رسول کی طرف جی گل ہو وہ اللہ تالا واضح خلافی نہیں فرمانا توجہ جانا ہر سد کے جاؤں اتنے اللہ تعالی نے فرمایا سائے واعل کیوں وہ دلیل میں جب ادان سننے ادان تو بعد سب دعا منگنے اللهم رب هذه الدعوة التالمة والصلاة القائمة آد محمدًا للوسيلة رجو اللي غير فرية آد محمدًا للوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وضع سنقام محرودة سبحانه سبحانه اللهم رب هذه الدعوة دعا منگنے دباتے وہ دباتے اس ہے تو شکل اس نمال درب آتے محمد علی محمد نو وسیلا تھا فرم آتے محمد علی سبحان اللہ سو مکان جی جی محمود ہے آپ رو مکام محمود کے بھیجنے گئے ہے سو لالا نام تقریبا نام تحقیقات جو ہے صحیح زیادہ ہزار توجہ رہا ہزار وقاصل مقام اے اللہ مقام محمود کے نبی بہادر آکاشک مقامی جا بس بنے بیان ہو سکتا بس کہ مقام ہے محمود ہے کیسا مقام ہے جی کہ مقام ہی حمد والا ہے اس مقام پہ والا محمد اور مقام محمود ہے اللہ بھی آج کا جی وہ مقام محمود ادا وعدہ وعدہ فرمایا مطلب یہ لکھ رہا کہ باقی اللہ تبارک تعالی نے مقام محمود دی, ہے دی. کا وعدہ فرمایا وعدہ کیتے فرمایا آسا واسا کر لبو کا امید آم. ہے آپ کو مقام محمود عطا فرمائے گا تو اس امید کا مطلب امید نہیں ہوتا مطلب وعدہ تو یقین ہے کیونکہ اس کی تفسیر اس حدیث متواتر جا اللہ گئی واٹتا جس کا وعدہ کیا ہر سکنا شفا تھا ہردگیگاروں اور سالوں نے بھی شفا تو نصیب فرما تو منگنا ہے اس گواج جیڑی آپ ازانے محمود بھی آ گیا بھی آ گیا اور شفا بھی آ گئے یہ تین کٹے کیا گیا اس مقام تکو کے تعناتے آپ نے وسیلا بننے وہ مقام محمود سب کسی نے ہم کرنی اور آپ نے ہر کسی دی شفات کرنی وہ شفاعت شفات ہے حساب شروع کر لمیاں نہ ولیاں نہ کافرا نہ بوم نہ کسی دا حساب نہیں شروع ہونا جنا چر پاک محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت دا دروازہ کھولن گی اس مقام میں پیر باہو اللہ اللہ اللہ بڑے وسیلا جی وسیلہ جی مکان شتاب کے مقام محمود پیر باہور آپ فرماندے نے بے اللہ all This will be the one that the people who are born have never been as battle to be the other life. unconditional love. Not. Not. compute. Not. shouting. No. ambitions. The world. Not. Clarice. Naymear!静fad ça. Nor. fronts. pada eg. colocar.nak papstha.s Aramukha.saaram.com. Yantan Rot. Downtown. SUGAK.sap.com. Now. Sampaghtha.com. Om chut.si Alam. Sーフ對啊.com. Allerta.com.ировать.com. N исслед. Yantan F full. Kim. S 윤as生活. sin ajuste. As foreign.com. dic. Allanesty. F new. S. cream and shικό.�. 그것ta.com. Alright. Làностью世Link. Chut. surface online. Su. any. That allal給wi. Na. 사진. Allina.. UN مطلب ہر نبی اللہ کی جو, حمد Moranade, حمد, حمد, <صلاح> جو Dominے, ہم کرنی ہے محمد رکھا کلا لیا ہوا جی سوا سال آ کے آئے فوجی پیچھے آدھے جو کرتے ہیں وہ اسی طرح جھنڈا نبی ہاتھ چھوڑے ہمد جہی نبیا کرنی ہے سونے نبی نگرانزور بار وسیلے بار فروند قیامت والے دن ہوئی مقام محمود فرمایا اسی متعلق فرمایا میں اور رب آدم دردار قیامت والے دن بڑا فخرا فخر نہیں ای گل فرما میرے فخر نے سمجھو نہ یہ ہوں سولہ نبی روش پاک دا نانا روس پاک میران پاک دا اپا جی نمبر میں کھلو گے آج فرمانے آنا سو بول دیا دا. مر کیا مت والا فصل مرچیا متارے دن اور سردار کیا مت آرے دن کیوں فرمایا ہے اتے ہی نہیں اور اتے کسے من کسے نہیں جہان منانا جہان ہے رکھ کے دن دا مالک سرو سارا ہاتھ چھوڑے کوئی اختیار نہیں ہونا جو کو ہونا وہ رب العالمین رمین کی طرف ظاہر ہو رہا ہونا ظاہر ہو رہا ہونے ہو تو سونے نمی فرما میں کیاا سارے دن اور آدم کا سردار بنی نویادم کا مطلب میری سرداری اتے ظاہر ہوئی ہے ہر کسی نے اگے لہر ہونی ہے دلی اوے ہوئے گی بعد میں کرنا دلی ہوئے گی پرواہ سر گیا سونا لگی علیہ وسلم فرما دلا فخلا جی بلا فخر تھوڑا بلا کر فخر ہلاؤ فرما دے میں جی سردار فخر نہیں کی مطلب سخر نال پیار سونے کے امرا امر پیاخنا میں آئے میں فخر نہیں کرنا میرا کوئی فخر نہیں تھوڑے آکا بنتے میرے کوئی فخر نہیں تق بڑھ رہے میں محمد کے آکا ہوتے مانے میں سرداری سے فخر نہیں کرتا میں نقلی بندگی نے کرنا تصو میرے سردار ملنے میرے جیسے سردار ملنے جہاں مل گیا جو ان مس کگنی ہوا اے اے وہ میں گیا جو نہیں ہوا وہ میں گیا جو ان سے مس ہوا ہے اللہ کو رسول اللہ حق ہے کلی اللہ کو حاجت رسول اللہ سبحان جو ایسے ہی رکھنا یا کرنا تھا جو جی سب بڑا سوچ رہا اور بڑا سوکھا نہیں میں رکھ اس میں اس اور جب آپ بند فرما چکے جی سہرے پار محمد پا جن جان سہانے میں سب کے کر فرمایا فخر ہمارے عمر کے مطابق پاک محمد کریم نے دعویٰ فرمایا میں اولاد عدم سردار ہوں چلے ہار دے فرما یہ جو سونے د مٹر نبیاں سوچنا نبیا کسے نبی نے یہ ایلان نہیں نہ اللہ تعالیٰ کی طرف امر آئن آخو میں سردار سارے یہ صرف زب ہری ملا نکلیا نکل نبیا محمد پاک نے ساری فوائی نے سردار ہوا منہ شریف چلی اسی طرح روس پاک میر ممبر کے کلوتے نے کھلو کے آ فرمے نے and y'all be don't you know? بسم اللہ سید الانبیاء مو شریف امر آئے اتنے بھی امر آئے ہاں بات سمجھے نفس بول پیا سی نہ جنہوں نے گل کی انہوں کا اپنا نام سبو کر سب ساتھی جبل ہے قدرت میری طرح سامنے ٹھیک نہ سکنا وہ سمجھا رہی ہوں جن ہے حال ہالے پاک دی روح شریف جسم نہیں آئی پیدائش نے وقت تالے دور پی سن تے اللہ ولی پہلو کہ برداشت سید کا بال ہونا جہنا میرا ایک قدم سارے ولیاں کی گردن او! پہ سارے مننا پینا پھر جدو آپ آ چکے ہیں امبا کبرا کے شکم اتار اس طور خبر آخر نیڑے وقت آ گیا اس بندے کا میرا قدم سب ولیا کی گردن جس پیدا ہوئے پوچھنا پاخلا نس بول پیا جی شروفی نے کی توفیف محدث شبر حاضر اسکلانی نے کیسکلانی استاد نے محدث شبر حاجر نے ناگر کی ترجمتی شاخ اپنے کادر کتاب لکھی لحاظ نے پھر یہ گلا قر جواہر جواہر ایمان تارفی نے غوث پاپ واحد قسم خدا کر کے شخصیت نے جنیا کتابیں لکھیاں کہ سر دار برابر بہت عجیب گل آ ہر مذہب والے نے نا ہر مذہب والے نے یہ اپنے واسطے سے شرف اور فصل سمجھ ہے اور باعث پرچر سمجھا میںا کتاب لکھ کے پیش کر دیا سرکار جو ہے اور میری گل سمجھ آئی جی میں کسی کے اتراج کا جواب دے سکا اگر آخر فلانی کتاب لکھا گاؤس پاک نے آپ کو سنعد لال پیش کر یہاں وہ بات نہیں چلے گی اور فلاں کہہ دیا نا سنت ہو میں سنا لال پیش کر رہا پاک میاں جس اس وقت حال تک آپ روح شریف ہو نہیں آئی جو بلی پہلو تو خبریں دے رہے نفس بولنا ہو رہا کہ معلوم ہوا نفس نہیں بلایا نفس نے آخر ہوگی मुहम्मद uh -huh. uh -huh. uh -huh. شوکرا بل مستی نو بے ہوشی بے ہوشی آئی ہے توبا جی سونے مری میرے بات نانا جی تارا فرما کے توبہ نہیں کیتی مستی نہیں سی ہوش سی چل کے فرمائی میرے آس پاس میلا رپتے امراض فرمایا کسی تو کیوں کرتے آپ بولتے کرتے درودو مکانے محمود کے دہجل دروت محمد کی شدمت نہ روز سبحان اللہ ہر ولی ہر ولی روز پارک تو بعد آنے والے ہر ولی اور نبی امتیا جی قسم خدا بھی دی کر کے جی درو مجبوری ہے دل چ بیٹھ کے آئے ہر بندہ پڑھ دے اس نبی بارگا نظر نہ پیش کر دے میرے کو اس بار میران پیار اللہدال دل میں مساج چلے اس واسطے جی جی بھی کوئی ملی بیٹھے انہویں کرنی پہ درو پیج کے ہر کاغذ لگانا پہلے وہ یارویں کر کے لوس کی بار کاغذ لگانا د رویا دا مہینہ ربی اللہ ربیون سانی کا رفیا اکوال پہلی بہار ربیون سانی بہار پہلی بہار پاک محمد دا مہینہ رویون سانی دا مہینہ انہیں اور سرے نام پہ رکھیے جیسے آنے اسلام نہیں آیا اسلام نہیں آیا نام اور سر پہ مہینے میں رکینے رکھا ہے اس رب نے رکھا ہے کیوں دیکھ رہے سے انعام کی دیکھ رہا سی اگلے دقت ہوں میں ربی المبل رنگیچڑ محمد ربی رنگیچڑا یہ ہونے رہے دونے کٹے پہلا نمبر ربی اور امن وہ پہلو رکھیے کیوں رکھیے وہ سد لمبے جا رہے ہیں نبوت پہلو دوا ربیور سانی کیوں یہ بلایت ہے تو نبوت کی پہل سالیت ہوں جی. دو ہر ایک سمجھے کے اس آپ کریم نے ربیور سانی پہلو سے رکھا ہے یہ بارہویں مہینہ ربیع رن ربی رمن پہلو رکھا ہے یہ بارہویں کا مہینہ ربیور سالی بار میں سے رکھے یہ گیارہویں مہینہ اور حالانکہ گیارہویں پہلے بارہویں بارہ گیارہ پہلا لیکن کیوں وہ بارہ تاریخ یہ یارہ کی تاریخ گیارہ بار بارہ پہلو مہینہ بھی پہلو جیویں شان پہ لو بندر شیشا شیشے چلتا ہے اکثرتا سامنے کیا پہلے شیشے بچ جی تصویر پہ آ شیشے بچ جو تصویر لینا آوسرا وہ مرتبہ اوبل ہے یہ مرتبہ سانی ربی اور میں جو جلوہ فرما ہے وہ محمد ہے اور اگر ربیع اور سانی کے شیشے میں غوث کی شکل میں نظر آئے تو عبد الکال مہدوبیت کبرا تو وہ کام چلا ٹھیک ہے ایسا بیٹھے سایا شاہ حکیم پتا نہیں کئی علاقے ایسے ہو گئے جب نام شریف کی دنیا واقف نہیں ہوئی کئی ایسے ہو گئے ولی علاقے دوجے بھی کوئی ملک والے کوئی اجم کوئی ارب کوئی ارب واحد غوث واحد گوس پاٹی سرکار جاما ہو رہا ہے یہ محبوبی گبرا کو پیدا ہوئی یا آپ کی تہام ہے نہ ملے نہ خواجہ میں ملے تاہ کر کے جب واسپاگ نے فرمایا کہ میرے قدم ملو سب بلیاں تقدر تے خواجہ موین چیش کی ادمی نہیں پہنچے آپ نے فرمایا کی گردن سر رکھے سارے سر رکھا سجنا وغیرہ کی گل کرا میں آپ نے مرشد کی گل سنانا میرے گا ہاں یہ ہے آپ نے ہے اس شریف سے حماد یعنی شیلا بیچنے والا ہر دو دا مرشد شیخ اماد درباس شیلا ویچنے سن آپ شیری تک کبھی مکھی نہیں بیٹھ بدلتے رہ کیوں کیونکہ محمد عربی کے بدل پر جی سمحان اللہ آپ نے بدن مبارک نے مکھی مبارک مکھی بیٹھتی آپ کو گیا گند کی گلس نہیں کی تی کا دل لوکی نہیں فرمایا مٹھے دلے بیٹھ رہی ہے وہ اپنے کادر کھول نہ دنیا کا میٹھا نہ آسر کا میٹھا क्योंकि तेरे आवाज बंदो की ये दुनिया वंदो दुनिया जी जी सदा कलाम री पार फरमानदा तेरे यहां मरने के اللہ اللہ جی سبحان اللہ سبھار اللہ اللہ محمد بی شباد آپ کے بارے سوال ہوتا نا خبر اس محمد کے بارے میں کیا تو سوال ہوتا پاک میرا فرمانے سن مریدا جتھے جی بھی بیٹھے اگر میرا پوچھنے تو ملک کا لکیر تو پوچھے آپ کو کادر تھا لکی رین تو پوچھے لکی رین میں will <laughs> <laughs> be <laughs> <laughs> پاس کم کار جب سر کرے نا سوچا ہویا کھڑا سی سے خیال آیا جا گل کر لینا پر میری سردی جی بڑی ہوئی باہر نکلا وہ کپڑے کا جوڑا جڑا لیا اسی بدل لیا کہ وہ چل رہا پوشن کا وسال ہوا ہے قبرستان وج گئے اپنے خود آم دیر کپڑے نامت فرمائی پریشان ہو گئے ہاتھ مبارک چپ کے کلور گرمی کا وقت ہے بسی لو بسی ہو گئے لمبی دیر گولہ منگ نہیں رہے خودہ پریشان نہیں خیر ادھر چہرہ پریشان جا رہے ہیں کی وجہ تھوڑی دیر تو بعد مشکر آئے چہرے شریر نے ہاتھ مبارک دے رہے خداؤ نے پوچھا دریاس کی دار کی گیا آپ فرما مرشد پاک میں دریا اس حسین اپنے سب ہاتھ دکا دیکھے میرا مرشد قبر دے اندر چند سونے دے آخر سونے مرشے دے کے دے ہاتھ مبارک رکھی ہو, ہو جائے مرشے کا خلاط کر دیا اور تین دکا دے بیٹھا سا وہی سلاح رب نے ہاتھ میں سن کر منگنی وسیلا تڑ گا دو سارے پاک محمد نہیں ج محمد اربی نے لائی ہے وہ جدو کسی نبی کوی نہیں لگتی ملازمت ہے سارے میرے کملی والا نرسلے کو مثال آخر مراسبت نہ پیدا ہوئے آپ نے سجدہ فرمایا روس پیدا ہوا ہے جو ہے تاکہ پتہ چلے کہ رنگ رڑتا ہے رنگ لڑتا ہے گا کر کے نیابت کوبرا یہاں نونی کبرا بھی یہ جو آپ نے گھر لکھی بڑی ہے آپ بڑھوا دیں گے کہ شیخ اکبر ایڈی وی شان کا بندہ ہوا سوفیا اولیا کا میری تنا واقف نہیں لیکن بر کے واقف نہیں شرمکیم سرکار بر کے واقف شہ شیخ اکبر پاک جہاں دے والد دے کار اولاد نہیں سی کہ آئے گوس پاک ویلا کو ہزور فمایا یار بچہ میری کانڈر گیا میری کانڈ وال کانڈ ہے او بچہ تین دے فرمایا وہ بچا جہاں جمعہ وہ مقام محبول کا رکشا سیکھا شادیوں بیان ردا کرے میں پڑھا سی حقل دنگ سکی یا دو واسطے سی ایک پھر ہو گئی خاص الخاصل لگے جانتا تو پھر ہو گئی خاص الخاس اور جو ہے شانی سرکار جی گھر سو آپ نے کون کے رائے جا سندر انکار کرتا لکھی سامنے جیوں نے آیا میں شرک آپ فرمند میرا کیل ہے میں لکھا بھی ہے پڑھنا بھی ہو <San mock> <jewelry> مننا <دن> yani <ến عم> <ب metros فرمان دن> بھی غلط انہیں آلت آج آ گئے آپی مار کے فرمانے بھی اس صحیح ہلو ہاتھ پونے سونے بعد چار सुभान अल्लाह <bassMaang> گیارہویں بارہویں مناسبت واپس کیا جب گیار لوگ سمجھ تو کن بری گورجے کا ذکر نہیں کرتے اپنے سلسلے کا ذکر کرتے ہیں یہ سر ہو سک اور سب سیاح سبت ہو چکو سک اور سب سیاح سبت ہو چکو میں سویا نسبت اپنے دل سے جو رہی نال نسبت دھروے در کے لوگ نسبت تیرے کتے اس نسبت احمد سوڑیا جی تیرے نے نسبت نہیں تو دور کی پی مطلب نسبت در دیے در کے سگ دیے سب دم مطلب کی نسبت نہیں تو دور کا پتہ ہی کافی والا گاڑی کسارا کو دیکھو میور میور نواب اس کا پارا ریاست کا نان پارا ریاست کا نواب پہ آپ مدوسے تو سارا حالات بہت تنگ شاعر میں کروں اس میری پلا اپنے غریب میں اپنے قریب, اللہ اپنے قریب اللہ کا میرا اللہ تعریف کران پارا نان پار پارا روٹی دے ٹکڑے نو. ریاست کا نام اتفاق فرما نے میرا دین پارا نام نہیں میرا دینا وہ روٹی کے ٹکڑے کا نام نہیں ایک سو گی گیٹ تاریف ہونی شروع کر دیا ہو کجور بندہ میں شیر لکھ کے کروڑا نہیں لینا چاہتا روس پارچ شیر لکھ لکھ لکھ لاڈر بھر دیتا ہے مزمال ایمانا دسو کی نام شریف ہوگا اس کا سارے کا دل چاہیے سو لیں گے کشش پیار پایا وہ پاؤنے ہی ہوتا ہے اور اس باغ میرا اپنے دادا جی نسبت کی نسبت کیا ربی ربل شریف آ گیا ربی اور سانی شریف بچا گیا دو بزرگوں کی دفلان دونوں کی خدمت راجیز نے کر دیتی اللہ تعالیٰ جی قبول چا فرماوے ان پاپا کا سب کا دو جوال بیٹا پاک سبحان تیرے نال پاک بہاول شیر دلکار دلکار ہے شیر کی لکار شیر جیڑے جیڑے لطیف لطیف تھوڑا جی اور سلام تو شیر پڑھو مصطفی جان کے رحمت رب رمضان استغفار جن میرا ہمتا پر سلام شمع اے نہیں کوئی یار میں خراب پہ پڑنا مجھے ہو رہا ہے پڑھو مروں سنوں مستفا پیچھے سننا کھڑی جان شم <سؤال> کا